بس اللہ علّہ صلی اللہ علیہ وحمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ باقی تمام سامین گرامی برادران سب کو شہمت سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے نمبر 605 سو پانچ ابلک دو سو ہے چھ سو پانچ نواد شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو سینتالیس جو ہے اوراد فتھیہ کا ہے اوراد فتھیہ میں جو ہے ہم لوگ اسماع اور حسنار کی بات میں نوم اسم مقدس یا محمن کی لغوی بحث ختم ہونے کے بعد ابھی جو اس کے اسم مقدس المحمن جل جلالہ کے فیوز و برکات کے عنوان سے چند نکات جو ہے اس اس مقدس کے جو تاویزات کی کتابوں میں یا شرح اسماع الحسن نے لکھا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یا مہمن کا معنی اے نگاہ ہاں جی اے نگاہ کے معنی میں اور اے امن و سلامتی اور حفاظت کرنے والے کے معنی میں تو المحمن یہ جو ہے آسمائے رب العزت میں سے یہ اسم جمالی ہے ہاں جی کیونکہ نگاہبان حفاظت امن دینے والے کے معنی میں ہے تو اس قسم کو یہ جو ہے آسمائے اللہ تعالیٰ کے آسمان میں تین طرح کے آسمائے جمالی اسمائے جلالی اسمائے کمالی تو یہ آسمانی شمالی میں سے اس کے عدد جو ہے اب کبیر کے لحاظ سے ایک سو پینتالیس سے ایک سو پینتالیس ہے علمات شاہ عبدالحق الحق معدث دہلویر اللہ علیہ فرماتے ہیں غسل کر کے ایک سو پندرہ بار روزانہ پڑھنے سے دوسروں کے دلوں کے بیت اور غیب سے انسان متعلق ہو جاتا ہے ایک فجرت انہوں نے یہ لکھا ہے اس سے مقدس کی ہاں جی جو شاد غسل کر کے ایک سو پندرہ بار روزانہ پڑھنے سے یعنی ہر دفعہ غسل کر کے پڑھیں غسل کر کے جو ایک سو پندرہ بار روزانہ پڑھنے سے دوسروں کے دلوں کے بیت یعنی جو دلوں کے سر کی باتیں جو دل میں مغفی ہیں اور غیب سے عالم غیب سے انسان مطلع ہو جاتا ہے اس عالم سے ہر کر غیب کے عقائق سے عالم ملکو کے عقائق سے اس کو آشنائی ہو جاتی ہے اس کو اسے علم ہو جاتا ہے یہ مطلب جو ہے کتاب شرح اوراد فتھیہ میں جناب انصر صابری صاحب نے لکھا ہے ہاں جی یہ صفا نمبر ستان ستانوے ستانوے پہ نائنٹی سیون ارات فتیے کی شرح لکھا ہے سنوجم الم دین نے اس میں انہوں نے اسے چیز سے مقدس کئے ہاں جی اس صاف صاف میں یہ اس کے فیضات و برکات میں یہ ایک نہیں لکھا نمبر دو جو کہ چالیس دن اس کا وظیفہ کرے یا مہمین کے وظیفہ کرے تمام آفاتوں سے محفوظ رہے گا کیونکہ مہمین کے معنی محافظ کے معنی میں حفاظت کرنے والا نگاہ بانی کرنے والا تو اسی معنی معافوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو کوئی چالیس دن اس کا وجفہ کرے تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا یہ بھی اسے شرح اور راد فتھیہ جو ہے صفحہ نمبر ستائیس نائنٹی سیون پہ ہے جناب انصر الصور سا صاحب نے یہ دونوں اسم یہاں پر لکھا یہ دونوں جو ہے اوسا یعنی اسم کے دو فیس بیان ہو گئے ہیں جی تو دوسری فیض یہ ہوا کہ جو کوئی چالیس دن اس کا وجوہ کرے تو اللہ تعالیٰ جو تمام آفتوں سے محفوظ رہا ہے تو یہ بندہ جو تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا تیسری جو ہے اس اقسم مقدس کا فیض لکھا ہے ذکر ہو میاں طو خمس ویشری نمارتن جو کہ اس اسم کا عدد ہے ہاں جی یوں رسو الباطن والاطلاع على اسرار الحقائق یہ جو ہے فرماتے ہیں ذکر ہو اس عش مقدس کا میاں تو خم سو و, و سو پانچ بیس یعنی ایک سو پچیس مرتبہ اوپر ایک سو یہ فرماتے ہیں ایک سو پچیس مرتبہ میاں یعنی ایک سو پچیس مرتبہ اس کا ذکر کا نام ہاں جی ذکر ہو میاں تو و یعنی کوئی کہ ایک روزانہ ایک بندہ روزانہ جو ہے اس کو ایک سو پچیس مرتبہ پڑھتے رہیں تو یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا یو ریسو صفال باطن یہ پیدا کر کا مجھب بنے گا اس کی باطن کو صاف ستھرا کرنے کا تو یہ سبب بنے گا باطن کے صفحہ کا اس کی وجہ سے باطن صاف ستھرا ہوگا انسان کا دل علی علیہ الحقائق اور اس کائنات کے مخفی حقائق پہ اس کو آگاہی حاصل ہوگا ولاطا اطلاع علم اسرار الحقائق اس کائنات میں موجود جو حقائق کا سر اور اسرار یعنی مخفی حقائق کا جو اس کو آگاہی ہو جائے یہ خصوصیات جو دو کتابوں میں لکھا ہے ایک سر و دعوات یہ بھی عربی میں ہے زادات کی کتاب ہے اسماء الحسنیہ کی بھی سے خصوصیات اور خوضات اس میں ذکر ہے اس کے صفحہ نمبر 307 اور کتاب مصباح ہے کا فہمی کا صبح نمبر چار پہ ہے اس کا تو میں نے پہلے کیا اس مبارک المحمن کا ایک سو مرتبہ ہمیشہ گرد زبان رکھنے سے باطن میں صفحہ پیدا کرتا ہے یعنی صفائی باطنی تو اسے کیا ہوگا صفائے باطن کا موجب ہے جو آدمی اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا اس سے جب باطن میں صفحہ پیدا کرتا ہے یعنی صفائی باطن کا موجب ہے صفح ہے اور مخفی حقائق پر اطلاع و آگاہ کا منجم بندہ ہے۔ وہ حقائق جو عام لوگوں کی نظر سے مخفی ہے چھپا ہوا ہے اس بندے کا اللہ تعالی سُسم کے ورد وضفے کی برکت سے مخفی خزائن پر جو ہے حقائق پر اطلاع و آگاہ کا منجم بند یعنی اس مقدس کو روزانہ اس پچیس مرتبہ وضفہ کر کے پڑھتے رہیں تو اس بندے کا باطن صاف اور نورانی ہو جاتا ہے اور اس کائنات کے مفی حقائق پر اور ان کے اثرات سے آگاہی پاتے ہیں یہ بندہ دوسرے الفاظ میں کشف کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے یہ تو جی بندہ کی طرف سے میں نے اشراک لکھا ہاں جی یہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے اس مقدس کا ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں تو اس بندے کا باطن صاف اور نورانی ہو جاتا ہے اور اس, اور اس کائنات کے مخوی حقائق پر اور اس کے اثرات سے آگاہی پاتے ہی بندنے کے لیے دوسرا الفاظ میں کیا ہے کشف کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے پردے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور فیض نمبر چار جو یا مہمین ان انگا ون کے مانا جو کہ یہ غسل کرے اور ایک سو پندرہ بار پڑھیں تو پوشیدہ باتوں پر مطلع ہوگا جو کہ فرمند کو ایک پندرہ بار پڑھے تو مخفی باتوں پر اس کو اطلاع ہوگا آگاہی ہوگا اور اگر اسے اور اگر اس اس پر موازبت کرے یعنی اسی تعداد میں ہمیشہ پڑھتا رہے اس ایک سو جو ہے پندرہ کی تعداد میں ہمیشہ پڑھتا رہے تو تمام آواز سے بچا رہے گا اور بحث میں داخل ہوگا اس اسم کی جو ہے یہ خصوصیت نمبر چار جو ہے یہ کتابیں حرض سلیمانی صفا نمبر ایک سو اڑتالیس پہ لکھا ہے ہاں جی اس کے جو ہے جو کوئی غسل کر کے ایک سو پندرہ بار پڑھے تو پوشیدہ باتوں پر مطلع ہو جاتا ہے یعنی وہ سابکش ہو جاتے ہیں حقائق جو ہے جو مخفی خزائن ہیں حقائق ہیں ان سے پڑھنے ہٹ جاتے ہیں اسے ان کا علم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اگر اس معذبت کرے ایک سو مرتبہ ہمیشہ پڑھتا رہے تو تمام آفات سے بچا رہے گا اور بحث میں داخل ہوگا بڑی بات ہے دنیا میں تمام آفات سے بچا رہے گا اور خلق عمل میں سم کی برکت سے جنت میں داخل ہوگا پانچواں مقدس کی خصوصی کی فیت اور برکت یہ ہے جو شاعد غسل کے بعد سو مرتبہ پڑے تو اپنے باطن میں نور پائے گا جو شاع غسل کے بعد سو مرتبہ پڑھے تو اپنی باطن میں نور پائے گا نمبر چھ جو شاہ اس اس اس مبارک کو انگوٹھی کے نگنے پر پانچ مرتبہ شرف قمر میں لکھیں یعنی شرف قمر سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے یہ پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے لکھیں یعنی اس کو ٹوٹنے سے پہلے اور اس انگوٹھی اور اس انگوٹھی کو پہن کر رکھیں پہن کر رکھیں تو شیاطین النس والدن کے شر سے محفوظ رہے گا فرماتے انگوٹھی کے لکھنے پر اس پانچ مرتبہ جو ہے اس میں محمد کو لکھیں شرف قمر میں لکھیں تو اور اس انگوٹھی کو پہن کر رکھیں تو شیاطین النس والدن کے شر سے محفوظ رہے گا انسان ساتواں فیض برکت ہے جو شخص اس اس مبارک کے عدد یعنی ایک سو کے مطابق لکھ کر اپنے پاس رکھے جو شاید اس سے مقدس مبارک ہیں ایک سو پینتالیس کے کی مطابق لے کر اپنے پاس رکھے تو وہ جو کچھ اللہ سے طلب کرے گا اسے پا لے گا اور شائطین کے شر سے معاف ہو اور اگر جو ہے اس اس مبارک کو چاندی پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو کنز ذہن شخص ذہین ہو جائے گا ہاں جی اس کا نش مبارک یہ ہے اکثر دعوت میں یہاں ایک نقش مبارک لکھ دیا ہے اس اسم کا ایک سر دعوت صفا نمبر تین اور تین سو سات پہ تو اس اس نقش مبارک کے چاروں طرف چاروں طرف جو اوپر نیچے دائیں بائیں اس کے چار خانے چار ہاں اوپر سے نیچے بھی چار خانے ہیں اور دائیں سے بائیں بھی چار خانے ہیں کل سولہ خانے ہیں اس میں اسے ایک سو پینتالیس کی عادت کو ان چار خانوں میں تقسیم کر کے اس طرح لکھا ہے دائیں سے باریں بھی ہر خانے کے عادت کو جمع کریں تو 45 سو پینتالیس بنتی ہے اوپر سے نیچے کے چار خانے کو جمع کریں تو ہر خانے میں ایک سو پینتالیس بنتی ہے اور دائیں خانے کے دائیں اوپر کے جو ہے دائیں کونے سے نیچے کے بائیں کونے کو خراش میں ہاں جی ضرب کے نشان میں دیکھیں تو بھی پینتالیس بنتا ہے اور پھر اوپر کے بائیں جائیں کونے سے نیچے کے دائیں کونے تک ضرب کے نشان میں دیکھیں تو بھی جو ہے ایک سو بنتی ہے یہ بہت بڑی محنت اور طلب جو ہے چارخانے اس لیے اس کی حفاظات زیادہ ہے تو اس میں اس نقش مبارک کے چاروں طرف اس عزم وبال مہمین کو اس کی عدد ابیت یعنی ایک سو مرتبہ لکھ اپنے پاس رکھیں بہت سے خیرات دیکھیں گے اور ہر قسم کی شیل جین و انس بلایا آفات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے یہ خاصت بنداخی نے اس اسم مقدس کے معنی و مفہوم کو دیکھ کر اخذ کیا ہے اس میں یہ بنداقی نے جو اس قسم کے معنی مفہوم کو دیکھ کر بندہ اس سے یہ سمجھا میں تو یعنی یہ چند فضول اس میں مجھے تو یہ چند فضول برکات اس اسم مقدس کے سلسلے میں کل قطر تے فی کے معنی نے اس قسم کے فوجات کے حوالے سے یعنی ایک سمندر میں سے فائزات ایک سمندر میں سے قطرہ ہم نے یہاں یا یعنی قطرہ بھی ملنے کے ساتھوں یہاں نقل کیا ہے ورنہ اس ان کے فوضات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ جیسے مقدس کے برکت سے ہی کائنات کے ہر شے تباہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے اتنی بڑی جو, جو ہے فائضات ہیں یعنی سم کے برکت سے کائنات کے ہر شے تباہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور اسی المحمن زاد نے جو ہر چیز کا نگاہاں نے مافیس ہے ذات نے ہر شے کے ساتھ اس کے تباہ و نابود ہونے سے محفوظ رہنے کا مضبوط نظام بنا رکھا ہے ہر جاندار کو اس کے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اعلیٰ یا قدرت دیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رہتے ہیں انسان کے آن کے حفاظت کے لکان اور دل اور دماغ کے وغیرہ کی تمام اعضاء رائساں کی حفاظت کے لیے کتنے ہی باریک اور مضبوط نظام بنا رکھا ہے ہاں جی تھاکی تمام اعضا کے حفاظت کر تو اس اس مقدس کے آثار و فائضات اور اس کے برکت سے صادر ہونے والے افعال لکھنے لگ جائیں تو دفترہ ختم ہو جائیں گے زندگی زندگیاں جو ہے تمام ہوں گے لیکن اس اس مقدس یا دیگر آسما وسنہ کے آثار و فائضات اور اور جو ہے افعال جو ہے ہرگز ختم ہونا تو چھوڑو چھوڑ دو اس کا ایک ذرہ بھی بیان یا لکھ نہیں سکیں گے کیونکہ یہ اس ذات مطلق جل جلال کے صفات ہیں اور اس کے تمام صفات اطلاق رکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا اللہ العلی العظیم تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس ہیں ہاں جی اور بہت ہی عظیم ذات ہے اور جو ہے اس اس میں یا محیمن کی برکت سے کائنات کے ہر شے کو تحفظ ملے ہوئی اور تحفظ کے جو ہے اسباب و ذات از نے فراہم کیا ہوا ہے ایسا کائنات کے ہر شے قرآد آسمانی کو اپنی جگہ پر زمین پر نہیں گرنے کے لالہ نے کیا کیا حفاظت کے کی اقدام میں سب کو ایک کشش میں ڈال دیا ہاں جی تو نہ کوئی ایک لمحہ تیز چل سکتا ہے نہ ایک لمحہ کے سیاست اپنے رفتار میں ہر چیز کے لیے ایک درست فرمائے اور اپنے اپنے مدار میں گمرا ہوتا ہے تو کتنے باریک اور مضبوط نظام اس کائنات پر حاکم ہیں اور وہی اللہ اس باریک اور نظام کا محافظ ہے نگاہ با نے محامن ہے اور ہر شے کی حفاظت کے لیے کیا کیا جو ہے لطیف اور باریک قانون نافذ کیا ہوا ہے انسان کی تمام اعضاء کی حفاظت کے لوگ ذات اغد نے ظاہری باطنی ہر فطنے سے بجنے کے لیے اس کے آفت میں کیا کیا نظام اس نے جو ہے وضع فرمایا ہے تو یہ سب اسی المہیمن ہاں جہ جل جلال کی جو ہے اسی کے کرسمے ہیں اسی کے شاہ جو ہے اسی کے جو ہے قدرت کے شاخسانے ہیں تو میرے دعا اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے اصما الحسنہ کی کما وہ معرفت حاصل ہو اور اس ذات حق کے جو ہے میں سچی بامارفت عبادت بندگی کی توفیع دے دیں باقی اس کا جو نقشے میں وہ بھی آپ لوگوں کا حوالہ کر رہا ہوں